ان اللہ علب المعتدین صدق اللّہ عظیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کرو جنہوں نے تم سے لڑائی کی جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو لیکن زیادتی نہ کرو زیادتی کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہ کان وغیرہ نہ کاٹو جہاد کرتے ہوئے خیانت نہ کرو چوری نہ کرو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو جو بہت زیادہ کمزور ہیں لڑ نہیں سکتے انہیں نہ مارو اسی طرح حیوانوں کو ضائع نہ کرو بغیر مسلحت کے درختوں کو نہ کاٹو یہ زیادتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مشرقین مکہ نے تمہیں مسجد حرام سے نکال دیا اور جب یہ تم سے لڑائی کریں تب تم لڑائی کرو ان سے خصوصاً مسجد حرام میں جب تک وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تب تک تم بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ جب تک وہ خود تم سے لڑائی نہ کریں تم بھی لڑائی نہ کرو اگر مسجد حرام میں وہ لڑائی کرنے سے بعض آ جائیں تو یہ تو بہتر ہے اور مشرقین مکہ کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ تب تک لڑائی کرو جب تک ہر طرف اللہ کا دین ہی نہ پھیل جائے ہر طرف اللہ کا دین ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکات اور تم لڑو ان سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے ولا تعتو اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ لاحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو وقت اور تم قتل کرو ان کو ہی جہاں بھی ثقف تم پاؤ ان کو وہ اخرجو اور تم نکال دو ان کو من ہی جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے بیت اللہ سے مکہ سے نکالا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو و تو اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتلی قتل سے اللہ فرماتے فتنہ فساد فتنہ فساد پھیلانا شرک کرنا یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اس کے نقصانات تو قتل سے بھی زیادہ ہیں لیکن ولاۃقاتل ویسے تم انہیں جہاں پاؤ قتل کرو مار دو نکال دو لیکن نہ تم ان سے لڑو ان دل مسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک حتیٰ کہ وہ خود لڑیں تم سے فی ہی اس مسجد میں فعین پس اگر کات وہ لڑائی کرے تم سے فقت تو تم بھی قتل کرو ان کو کذا اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کی جزا ہے سزا ہے فعین انتہو پھر اگر وہ بعض آ جائیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وہ اور تم لڑائی کرو ان سے حتیٰ کہ لا تکونا نہ رہے فتنا تن کوئی بھی فتنا و یقونت اور ہو جائے دین اللہ کے لیے تب تک مشرکوں سے کافروں سے غیر مسلموں سے جہاد کرتے رہو جب تک ہر طرف اللہ کا دین نہ پھیل جائے فنتا ہو پھر اگر وہ بعض آ جائے فلاں ادوانہ تو نہیں ہے زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر صدق اللہ العظیم